ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتتم باللسانی افقہو قولی ربی یسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین عربی زبان میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب بکو کہتے ہیں یعنی کتاب سنتی آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے میں آپ کو اسی کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب سے متعارف کرانا جاتا ہوں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید وہ پرانی مزید ہے لیکن نہیں یہ ایک اور کتاب ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے جسے ہم کتاب زندگی کہہ سکتے ہیں کتاب زندگی جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آتھر میں آپ ہم خود ہیں ہم ہی اس کتاب کو لکھ رہے ہیں کوئی پندرہ سال سے لکھ رہا ہے کوئی سولہ سال سے لکھ رہا ہے کوئی بیس سال سے لکھ رہا ہے کسی کو چالیس سال ہو گئے ہوں گے لکھتے ہوئے لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر اکثر ہم خود ہیں اور کسی کو جورت نہیں ہے کہ ہماری اس کتاب میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دے ایک صفحہ ہم روزانہ لکھتے ہیں پلٹ دیتے ہیں پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب دن گزرتا ہے اسے پلٹ دیتے ہیں پھر اگلے صفحے کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک دن ایسا ہوگا جب ہم آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے اس کتاب کا اور اس دن ہماری آنکھ بند ہوتے ہی یہ کتاب بھی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائے گا اور کہے گا کہ اکرا کتابک پڑھ اپنی کتاب کفابی نفسک کل یوما علی کا آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے یعنی یہ وہ کتاب کتاب زندگی جسے ہمارے امال نامے کے طور پہ ہمیں پکڑایا جائے گا اور امال نامہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے ریزلٹ کارڈ بھی امال نامہ ہی ہوتا ہے جی بچہ فیل یا پاس ہونے کے بعد اپنا امال نامہ ہی پیش کرتا ہے نا کہ جی یہ ہے میرا امال نامہ کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں خود یہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے اس کے لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی دار المتحان ہے ایسے ہی نا ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی دار المتحان ہے گویا ہم سب اس دار المتحان میں رہتے ہیں تو ہم سب کیا ہوئے ہم سب طالب علم ہوئے کمرہ امتحان میں کون آتا ہے اسٹوڈنٹ ہی آتا ہے نا تو ہم سب اسٹوڈینٹس ہیں اور اسٹوڈینٹس ایک سلیبس کے تحت محنت کرتے ہیں اور اسی میں سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے لہٰذا ہمیں بھی ایک سلیبس دے دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے اسی کے مطابق ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوتی ہے اور وہ ہے نتیجے کا دن ریزلٹ ڈے ریزلٹ ڈے وہ دن ہوتا ہے جس دن ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور قیامت کا دن وہی ریزلٹ ڈے ہے ہم سب اس دنیا میں طالب علم کی حیثیت زندگی گزار رہے ہیں ہمیں جو سلیبس دی دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم محنت کر رہے ہیں روز ہمیں کوئی نہ کوئی امتحان جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا اور یہ آپ جانتے ہیں بات اچھی طرح کہ ریزلٹ ڈے کو دو طرح کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ایک وہ جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس نہیں ہوتے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ جو فیل ہونے والے طلبا ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاس نہیں ہونا پاس ہونے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی ہم نے پاس ہونے یہ جو دو مقام آتے ہیں سوت الحق کا اور سوت الشکاگ وہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ جو ریزلٹ کارڈ ہے نا ریزلٹ ڈے کو پاس ہونے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا اعزاز کے ساتھ اور فیل ہونے والے کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لہذا سود ان میں ذکر کیا گیا کہ فاما من اوت ہو یمینی ہی جسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فصوف حساب یا سیرا تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا اللہ کے یوز ہم دعا مانگ رہے تھے اللہ حاصب نے حساب میں یسیرا کہ اللہ میرا بھی آسان حساب لینا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا بھی آسان حساب لے کہ اللہ حاسب نہ حساب یسیرا پاس ہونے کی خوشی کو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ لہذا وہاں پر ذکر کیا گیا وہ یگ کلب ہی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا یہی بات سوت الحاقہ میں بیان کی گئی فام کارڈ ہی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سب کو دکھاتا پھرے گا خوشی سے کہ دیکھو میرا ریزلٹ دیکھو بالکل اس بچے کی طرح جب بچہ پاس ہوتا ہے تو گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا ریزلٹ کارڈ لے کے اس کے آگے آ جاتا ہے اور اسے ریزلٹ دکھاتا ہے کہ یہ میرا ریزلٹ ہے اور کیا کہے گا کہ ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا ریزلٹ مل کر ہی رہے گا پھر آگے اس کا انعام ذکر کیا گیا فی عشت ارادیہ منچاہی زندگی میں ہوگا کہاں فی جنت ان آلیا ایک بلند باغ میں دانیہ جس میں شاخیں جو ہیں پھلوں کی وہ جھکی ہوئی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ کلو اشربو ہنیم بل ایامل خالیہ کھاؤ پیو مزے سے ان آمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کر کر آیا ہو تو یہ کامیاب ہونے والے طالب علم کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دو مقامات پر اس کے برعکس وہ طالب علم بھی ہوں گے جو فیل ہونے والے ہوں گے اور جب طالب علم کو بتا دیا جائے گا کہ اگر پاس ہوں گے آپ تو آپ کو ریزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور اگر فیل ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں تو جیسے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ہاں کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے تو جس نے فیل ہونا ہے مجھے بتائیے اپنا بائیں ہاتھ کبھی بھی وہ آگے رکھے گا وہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے ہی رکھے گا کہ شاید ہاتھ نظر نہ آئے تو مجھے ریزلٹ کارڈ نہ ملے لیکن اللہ تعالی نے سوت الشکاق میں فرمایا باما من اوت یا کتاب وراظاہی جسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کی پیٹ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا وہ کیا کرے گا تو وہ موت کو پکارے گا فصو فورا وہ موت کو پکارے گا ہلاکت کو پکارے گا چیخے گا چلایا کر کے میں تو مرا گیا اور یہی بات سوت الحکا میں بیان کی کہ وہاں کتاب ہو بے شمالی جسے اس کے ریزلٹ کارڈ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا یا لم اوتا یا کاش مجھے میرا ریزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا ولم لم ما ماہیا اور کاش مجھے اپنے مارکس پتا ہی نہ ہوتے اب یہ وہ خواہشات ہیں جو ایک ناکام طالب علم کی ہوتی ہیں کہ کاش آج رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا کاش میرا پیپر ہی گم ہو جاتا کاش ریکارڈ روم کو ہی آگ لگ جاتی تو یہ ساری وہ خواہشات ہیں اب مجھے بتائیے دو مقامات کو آنے مجید کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ کس کا ذکر ہے ہمارا ذکر نہیں ہے لیکن آپ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سوت النشکاک بھی پڑھی ہوگی اکثر نماز میں بھی سنتے ہیں آپ سوت بھی پڑھی ہوگی لیکن آپ ان دونوں مقامات پہ کبھی رکے نہیں رکے کیوں نہیں رکے اس لیے کہ آپ کا ہی ذکر ہے لیکن ایسی زبان میں ہے جو زبان آپ کی نہیں ہے لہذا آپ اس کو پڑھ کر گزر گئے حالانکہ وہ آپ کا ہی ذکر تھا اگر آپ کو سمجھ آتا تو آپ وہاں رکتے اور دیکھتے چیک کرتے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں میں اپنا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں یا بائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں تو یہ اپنا ذکر سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اس کو اور ہمیں قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق تھا ہمارے سبق کی طرف چلتے ہیں جی کل ہم نے لسان القرآن کو اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا الحمدللہ ہم نے الف بے سے شروع کیا تھا الف بے جو ہوتی ہے وہ عربی زبان میں حروف الحجا کہلاتی ہے اور عربی میں انہیں الف بے نہیں کہا جاتا بلکہ الف با کہا جاتا ہے اس کا اصول میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تمام حروف اردو کے حروف تہجی جن کے آخر میں اے آتا ہے اسے آپ نے عربی میں آ کے ساتھ پڑھنا ہے رے کو را پڑھنا ہے فے کو فا پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور باقی جو اے کے ساتھ نہیں ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں ویسے جیم کو جیمی پڑھنا ہے کاف کو کافی پڑھنا ہے لام کو لام ہی پڑھنا ہے حروف الجا کی کل تعداد 28 تھی ہم نے دیکھا اکثر علماء کے نزیک اٹھائیس ہے کچھ نے حمزہ کو بھی شامل کر کے وہ نتیس بنا دی ہے لیکن اٹھائیس والے کہتے ہیں کہ حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب الف پر تین حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے اور حرکتیں تین ہی ہیں بنیادی زیر زبر اور پیش زیر حرف کے نیچے لگتی ہے زبر اور پیش اوپر لگتی ہے تین حرکتیں اور حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے لہذا علامت سکون یا علامت جزم جو ہے یہ بھی اگر الف پر آجائے جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے تو گویا الف اور حمزہ کا فرق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا علامت سکون ہو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا اور بغیر حرکت یا سکون کی علامت کے الف الف کہلائے گا حروف و حرکات و علامات کے ملنے سے لفظ ہم نے دیکھا بنے لفظ دو طرح کے تھے بامانہ بے معنی بے معنی کو ہم نے سلیبس سے آؤٹ کر دیا با مانا کو پڑھنا شروع کیا اور ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ با مانا لفظ کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ جو ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے اسم فیل اور حرف وہ ہے قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہے اور کلمہ کی کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل ہے یا وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا مثلا آپ نے ست الفاتح پڑھنی شروع کی تو الحمدو آپ کے سامنے لفظ آیا تو الحمد یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہر لفظ کو ہم دیکھتے جائیں گے اور ان اللہ تعالیٰ آپ اس کورس کے استعمال پر اس قابل ہوں گے کہ آپ قرآن مجید سے کم از کم اسماء افعال اور حروف کو الگ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان اللہ تعالیٰ تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے سلیبس میں مین تین چیزیں یہ پڑھنی ہے اسم فیل اور حرف اور اگر ہم یہ تین اچھی طرح پڑھ لیں تو انشاء اللہ ہم جملہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور پھر جملے کی دو اقسام پڑھ کے انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبی علیہ وسلم کی حادثی سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ لیکن اس کے لیے تین شرطیں میں نے رکھی تھی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ شرائط پوری نہیں کرتے تو پھر یہ جو ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ممکن نہیں ہوں گے شرط نمبر ایک ریگولیرٹی شرط نمبر دو پنکچویلٹی اور شرط نمبر تین ہاں جی اپنی عقل استعمال نہیں کرنی ٹھیک جو پڑھا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ ذکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا عبداللہ اب ہم اسم کو باغا شروع کرتے ہیں جی آج آپ ان اللہ تعالی عربی میں دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں کلمہ کی قسم ہے اسم اگر میں آپ سے پوچھوں جی اسم کی انگریزی کیا ہوگی آپ کے خیال میں تو آپ کا جواب کیا ہوگا ناؤ لیکن نوٹ کر لیجیے کہ اسم کی انگریزی ناؤن نہیں ہوگی اسم کی انگریزی اسم ہی ہوگی اس لیے کہ ناؤن جو ہے وہ اسم میں داخل ہے باسمن میں آ اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بس وہ ناؤن ہی آپ کے ذہن میں ہوگا جبکہ ہم اسم میں پروناؤن کو بھی شامل کریں گے فالو کر رہے ہیں نا یعنی اسم کو آپ نے اسم ہی کہنا ہے عربی میں آپ نے ناؤن نہیں کہنا اسے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو آپ ورس نہ کہیں ایسی ہے نا yes. ورس نہ کہیں اس کی آیت کو آیت ہی کہیں کہ وہ ایک آیت ہے تو اسی طرح کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم اردو میں بھی اسم ہے عربی میں بھی اسم ہے فارسی میں بھی اسم ہے اور انگریزی میں بھی اسم ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم ازل ٹو ناؤ نو ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی مثلا میں آپ سے پوچھوں اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں ہاں اسم کے مانا ہے نام میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اسم محمد ثاقب ٹھیک ہے میں نے کہا جی آپ کا اسم انہوں نے تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا تو اسم کے مانا ہے نام تو یہ اس کے لحی مان ہے اسم کے لفظی مانا کیا ہے نام اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا اسم کس کس کا نام ہوگا تو پہلی کیٹیگری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے نا کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا آپ سب کا نام اسم ہے ساکب اسم میں عبداللہ اسم میں صحیح عبدالرحمن اسم ہے میں ہم دو اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہیلپ کریں گے ایک ہے جی زئیت جی. یہ ہمارا ریگولر اسٹوڈنٹ ہوگا ان شاء تک آپ چھٹی کر لیں گے یہ چھٹی نہیں کرے گا ان اللہ تعالی تو زئید اس کی ایک ایگزامپل ہوگی اور ایک فیمل رکھ لیتے ہیں مریم تو اسم جو ہے یہ شخص کا نام ہوگا اسم اور کس کا نام ہو سکتا ہے اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا مثلاً کتاب صحیح یہ اسم ہے کلم عربی کا لفظ ہے اس میں مزہ کی بات کرسی عربی کا لفظ ہے اور اس میں کرسی کو عربی میں کرسی کہتے ہیں اس میں اور کون کون سے نام آئیں گے اس میں نام آ سکتا ہے جگہ کا جگہ کا ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے مثلاً گھر ایک جگہ ہے نا تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بیت بی مسجد ایک جگہ ہے؟ عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں مکہ ایک جگہ ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا تو یہ تین تو وہ چیزیں تھیں جو آپ بچپن میں کھیلتے آئے ہیں نام تیز جگہ شہر صحیح تو یہاں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جی یہ جو اسم ہے یہ کسی شخص کا نام ہے کسی چیز کا نام ہے کسی جگہ کا نام ہے اب ہم مزید اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے تو اس میں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا اور وہ ہوگا جی کام کا نام کام کا نام یہ چار جو ہیں, نام ہے ذہن میں رکھیے گا شخص کا نام آپ کا نام ہے ایک چیز کا نام یہ ایک چیز ہے اس کا نام ہے جگہ کا نام یہ ایک جگہ ہے اس کا ایک نام ہے ایک ہے کام کا نام آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں نا تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا پڑھنا یہ پڑھنا کام کا का نام ہے نا میں کیا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا پڑھانا آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں بیٹھ کر تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر تو کھڑا ہونا بھی ایک کام ہے تو اردو میں جتنے بھی نانا والے ہیں نا آنا جانا یہ کام نہیں ہے کام ہی ہے کھانا چھوٹا کام ہے پینا سونا جاگنا یہ سب کاموں کے نام ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فیل ہوتے ہیں اس کے لیے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجیے گا صحیح ہے نا تیسری شرط کون سی ہے ہاں تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے مثلا عربی میں ایک کام کرتے ہیں انفاق انفاق کسے کہتے ہیں خرچ کرنے کو انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا تو عربی کا لفظ ہے عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے زربرب کے معنی ہے مارنا تو طالب علم کو لازمی یہ یاد رہنا چاہیے ہماری گڑبڑیں بس اس وقت سے ہوئی ہیں جب سے ضرب نکلی ہے تو یہ کام کے نام ہے جی اچھا جی اس میں ایک تو چیز آگی نام اور نام کس کس کے شخص کا چیز کا جگہ کا کام کا اس میں جو دوسری چیز استعمال ہوگی نا وہ ہوگی جی زمائ یعنی پروناؤنس آ رہی ہے نا بات اور سمجھ اگر آپ اسم کو صرف ناؤن کہیں گے نا تو پھر آپ پروناؤنس نہیں ڈال سکتے اس میں کیونکہ آپ کو بتائیں انگلش میں ناؤن الگ کیٹیگری ہے پرو ناؤن الگ کیٹیگری ہے ایسے ہی ہے نا لیکن عربی میں ناؤن بھی اس میں شامل ہے بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اس وقت میں آپ کو پروناؤن نہیں پڑھا رہا صرف چند پروناؤن کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثلاً میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں کو ابھی میں کہتے ہیں انا یہ میں انا ہی نہیں ہوتی انا میں ہی ہوتی ہے تو انا جو ہے یہ میں اوکے جی پھر اربی زبان میں حاض یہ بھی ایک پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں ایک اور پروناؤن آپ کو ملے گا الزی اس کے معنی ہوتے ہیں جو کلیئر جو تو یہ پروناؤنس کی تین ایگزامپل میں نے سامنے رکھ دی ہیں شاء اللہ تعالیٰ جب پروناؤنس پڑھیں گے تفصیل سے تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا کلیئر ہو گیا جی تو اسم کو ہم پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اس میں ایک تو آگے ناؤنس ناؤنس نام کس کس کے شخص چیز جگہ کام اس میں آگے پروناؤنس ٹھیک ہے وہ پرسنل پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کنجنکٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تینوں جو ہیں ایک ایک پروناؤن کی میں نے ایگزامپل آپ سامنے رکھتی ہے اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا تو نوٹ کر لیں اس میں تیسری چیز شامل ہوگی صفات جسے آپ انگریزی میں ایجیکٹو کہتے ہیں اب انگلش میں آپ ایجیکٹو الگ سے پڑھتے ہیں ایسے ہی نا لیکن عربی میں ایجیکٹو جو ہے یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے ایجیکٹو کسے کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا ٹھیک مسن میں زید کی اچھائی بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں زید بہت سالح ہے تو سالح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نیک کے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جی زید جمیل ہے اب آپ نے یہ پریشانی ہونا کہ زید تو زید ہے زید جمیل کیسے ہو گیا ٹھیک ہے جمیل کے معنی خوبصورت کے ہیں تو ہمیں یہ چیز بہت تنگ کرے گی ہم نے اپنے نام بھی جو ہے نا سفاتی نام رکھے ہیں صحیح کے ہاں محمد جمیل نہیں ہوتا تو صالح جمیل اوکے یہ عام صفات ہیں آپ کی اچھا صفات میں بہت ڈٹیل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے صفات میں آپ عام طور پہ صفات ہی نہیں سمجھتے ہیں لیکن صفات میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں صفات میں کلرز بھی آ جاتے ہیں مثلا بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود ہاں جی ہے نا اسود بلیک تو ایک کلر بھی صفات میں آتا ہے کلر بھی آبجیکٹو میں آتا ہے ظہر میں رکھیے گا سرخ کو کہتے ہیں احمر ہلال احمر ٹھیک ہے تو یہ کلر بھی صفات میں آتے ہیں اب ہم نے دیکھا تھا ناؤن میں کیا کیا آتے ہیں چار چیزیں آ اب ہم صفات میں دیکھ رہے ہیں کہ صفات میں اور کیا کیا آ سکتا ہے صفات میں ایک تو سمپل صفت کا جو کنسپٹ ہے آپ کا اچھائی یا برائی کلرس بھی صفاتی ہی ہوتی ہیں کلرز بھی صفات میں آئیں گے اوکے okay? اچھا صفات میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں صفات میں اکبر آئے گا جی اکبر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بھی کیا صفات میں اصغر بھی آئے گا یہ جو اکبر اور اصغر ہے نا یہ بھائی لگ رہے ہیں نا دونوں تو یہ جو اکبر اور اصغر ہیں یہ اصل میں صفات میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا مجھے بتائیے ماشاءاللہ اللہ صاحب پڑھے لکھے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جو بگ ہے بگ ایک ایجیکٹو ہے نا بگ بگ کے کیا مان ہے بڑا بگ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بغر بگر کا کیا مطلب ہوتا ہے کمپیئر کریں دو کا تو ہم کہیں گے ہی بگر دین ٹھیک ہے اس سے بڑا اور ایک ہے بگیسٹ تو یہ ایجیکٹ میں ڈگریز ہوتی ہیں بگ بسٹ شارٹ شارٹر شارٹیسٹ ہم نے چیزیں یاد کی تھی ٹال ٹولر ٹالسٹ یہاں تک کہ ہم نے پکا کر لیا کہ جب ہمارے سامنے آئی گوڈ تو ہم نے کہا جی گڈر اور گڈیسٹ لیکن پھر بتایا گیا ہمیں کہ نہیں گڈ کی جو ہے وہ بیٹر اور بیسٹ ہوتی ہے صحیح وہ پھر آپ کے علم بعد میں آیا لیکن فارمولا آپ کو رٹا دیا گیا تو ایکچولی کمپیریٹو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر کبیر کہتے ہیں بڑے کو اکبر کمپیرٹیو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹیو کے لیے بھی اس لیے آپ آزان میں سنتے ہیں اللہ اکبر سنتے نا تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے سمجھ میں آگی نا تو گویا اکبر کے معنی کسی سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں گھر میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اکبر اور اصغر جو ہے یہ صغیر سے نکلا ہے صغیر چھوٹا ہوتا ہے اور اصغر کمپیرٹیو اور کے لیے استعمال ہوگا اوکے جی تو یہ بھی صفات ہوتی ہیں Okay. اچھا جی اس کے بعد اب ایک مزے کی صفات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں صفات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا آتا ہے پھر ریوائز کرنے لیں صفات میں ایک تو نارمل صفت جو آپ کا کنسپٹ ہے صفات میں کلرز آج میں بھی آپ کو پتا ہوں پہلے لیکن اگر نہیں پتا تھا تو آپ کو بس چل گیا کلر بھی ایجیکٹوز ہی ہوتے ہیں ڈگریز جو ایجیکٹو کی ہوتی ہیں وہ بھی صفات میں ہی آ جاتی ہیں اور صفات میں کیا کیا آتا ہے صفات میں اور یہی آتا ہے دیکھیں جی مجھے بتائیے اردو میں میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا یہ کیا ہے سجدہ کرنا ماشاءاللہ یہ کام کا نام ہے کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود اچھا یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا جو سجدا کر رہا ہے جو سجدہ کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے یہ کیا کہیں گے ساجد ساجد, ساجد کسے کہتے ہیں سجدہ, سجدہ, سجدہ, سجدہ, سجدہ کرنے والے کو ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے وہ تو آپ اپنے ساجد دیکھ لیں ماشاءاللہ فیملی میں آپ کے ساجد ہوں گے ٹھیک اچھا ساجد سجدہ کرنے والا زید فرض کیا وہ سجدہ کر رہا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے ٹھیک ہے کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا ٹھیک پچاس انس بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا ڈیڑھ سو کیا پھر سجدہ کر دیا تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے آپ اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے کیا ہے یہ سجاد تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا فالو کر رہے ہیں اچھا دو بھائی ہیں زید اور حمد زیاد حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد اسے عربی میں کیا کہتے ہیں اسجد سب میں دیکھے سجدہ نظر آ رہا ہے نا لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے نہ سجاد میں نہ اسجد میں عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا اوکے جی اچھا اب جس کو سجدہ کیا جائے گا ہم مسلمان ہیں ہم نے کسی سجدہ کرنا ہے اللہ کو تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا عربی میں اسے کہیں گے کہ یہ مسجود ہے یہ مسجود ہے تو یہ ساری بھی صفات ہیں ہمارے ہاں یہ نام ہے اصل میں ٹھیک ہے نا تو صفات میں آپ نے انہیں بھی شامل کرنا ہے ایسی چیزوں کو مثلا صفات کو ذرا بس تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر روایت کر لیں صفت ایک سمپل کانسیپٹ ہے عربی کے علاوہ صفت کسی کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں کہ یہ کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے صحیح ہے تو آپ نے کہا اچھا جی نیک برا بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا یہ بھی صفاتی ہی ہوتے ہیں اوکے؟ آپ کے میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیرٹیو اور ڈگریز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی سفارتی ہی ہوتے ہیں اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا اس وقت پرفارم کرنے والا وہ بھی صفت کہلائے گا جو کہ سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد اور جو کسی سے زیادہ کم میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کے پیٹرن کا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی یہاں سے میں نے لے کے آیا ہوں نا تو یہ اسجد آپ یہاں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں بس یہ تین ہی رکھے ساجد سجاد اور مسجود آپ کا یہ کمپیرٹو سپریٹ ڈگری میں آ جائے گا اب مجھے بتائیے جی ایک کام ہے عبادت کرنا یہ کام کا نام ہے نا عبادت کرنا عربی میں اس کے لفظ استعمال ہوگا عبادت عبادت کرنے والا کیا کہلائے گا آپ کے نزدیک عابد عبادت کرنے والا عابد اچھا جس کی عبادت کی جا رہی ہوگی اسے کیا کہیں گے معبود فالو کر رہے ہیں نا ٹھیک ایک کام ہے قتل کرنا یہ بھی کام ہے اچھا جو قتل کرے گا اسے کیا کہیں گے کاتل اور جو ہوگا بےچارا مقتول فالو کر رہے ہیں نا تو یہ قاتل مقتول ساجد مسجود عابد محبود ٹھیک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے خاص طور پہ کلیئر تو الحمدللہ جی ہمارا اسم میں مزید کیا کیا آ سکتا ہے وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا وہ بھی ان اللہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے علامت ہوتی ہے جسے فورن پہچانا جائے آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے اور آپ کو اس کی داڑھی نظر آ گئی ٹھیک تو آپ نے داڑھی سے فورن پہچان لیا کہ آدمی ہے ایسے ہی نا اور آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے اور پورا ڈھکا ہوا ہے تو آپ نے علامت دیکھی اور پہچان لیا کہ کوئی عورت ہے ایک ہوتی علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا تو یہ جو ہیں یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ لفظ کے میننگز کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں ایک جگہ پر فٹ ہو رہا ہے اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے اوکے جی جی ابرار صاحب میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے اور اگر اسم ہے تو اس میں کس کیٹیگری میں جا رہا ہے اوکے جی ماشاء اللہ آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں مدرسا ماشاء اللہ مدرسہ اسم ہے اور یہ نام میں ہے جگہ کے نام میں شامل ہے ایک جگہ ہے اس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں ایکسیلنٹ ٹھیک جی حسن کیا ہیں جی حسن آپ کے سامنے ایک لفظ رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں لکھوں گا کیوں پڑھائی کا کیسے پوچھ سکتا ہوں آپ نے بس یہ بتانا ہے یہ اس میں جو ہے ان میں سے تین جو مین نے پڑھی ان میں سے کس جگہ پہ فال کر رہا ہے اوکے جی, جی. نہ یہ کون سی کیٹیگری ہے میں نے بتایا یہ وہ کیٹگری جس میں آپ نے میننگز پر غور کرنا ہے میننگز پہ غور کرنا ہے میننگس پہ آپ کب غور کریں گے جب آپ کو میننگس آتے ہوں گے تبھی غور کریں گے نا اگر میننگس نہیں آتے تو غور کریں گے لیکن ماشاء آپ ذہین لوگ ہیں آپ پھر بھی کریں گے اور حسن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا حسن نانو کے میننگز پتہ ہے نہیں پتا نا لیکن غور کر رہا ہے حسن کے یہ اسم ہے کہ نہیں میں نے کہا ہے کہ یہ جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وہ ہیں جن کے میننگز پہ غور کر کے آپ نے ریزلٹ نکالنے ہیں اگر میننگ نہیں آتے تو پوچھیں پوچھیں ہاں اس کا میننگ کیا ہے اس کا میننگ ہے ہم تو یہ اسم کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے زمائر میں ماشاءاللہ اللہ ضمائر میں آ رہے ہیں اسم ہی ہے زمائر جی عبداللہ ریڈی پکی بات شہ بتاؤ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے لفظ آ جی ذالکا ایک اسم ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا مجھے صرف یہ جواب چاہیے کہ اسم کی یہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے یہ نام میں آ رہا ہے یا زمائر میں آ رہا ہے یا صفات میں آ رہا ہے زمائر میں آ رہا ہے زالکا کے معنی ہیں دیٹ اور دیٹ جو ہے یہ اشارہ ہوتا ہے تو یہ زمائر جو ہے نا تین طرح کے ہوتے ہیں میں نے بتایا پرسنل پروناؤنس بھی ہوتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس بھی ہوتے ہیں اور ریلیٹو پروناؤنس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا شابش ویری گڈ عبد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ طویل ایک اسم ہے اسم کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے شابش طویل چیز ہے طویل کے کیا مانا ہوتے طویل کے مان خاص کیا یار میں نے پہلی شاید رکھی ہے میننگس نہیں پتا پوچھ لیں جس کے میننگس بتائیں وہ غور کریں جس کے نہیں پتا پوچھے ہاں اس کے میننگز ہے لمبا کس میں آ رہا ہے سفات میں وہ بات ہے ٹھیک ہے صفت میں آ رہا ہے کیونکہ لمبا جو ہے یہ کوالٹی ہے صحیح میں آ رہا ہے جی آپ کا نام کیا ہے آصف جی سین والا کہ سواد والا والا اچھا اللہ مجھے بتائیے مرحوم اسم کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے ہاں میں آ رہا ہے صفات میں اور سمپل صفات ہیں ایک کلرز والی صفات ہیں ایک کمپیریزن والی صفات ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ والی صفات ہیں یہ والی صفات ہیں ماشاءاللہ یعنی رحم کرنا ایک کام ہے ٹھیک ہے راہم کہیں گے رحم کرنے والے کو اور مرہوم کہیں گے جس پر رحم کیا جائے گا ماشاءاللہ اللہ ہاں جی آصف بھی ہو گئے حسن بھی ہو گئے ثاقب جی ثاقب آپ مجھے بتائیے یہ ایک لفظ ہے جی میں نے دو حرکتیں اس پہ ڈالی ہیں آپ اگر زبر پڑھیں تو کیا پڑھیں گے چلیں پہلے زیر پڑے مولم. کیا لفظ ہے مولم. مولم اور زبر پڑے مولم مولم, مولم اور مولم ٹھیک ہے اچھا مولم کے مانا ہوتے ہیں ٹیچ کرنے والا اوکے اور مولم کے مانا ہیں جس کو ٹیچ کیا جاتا ہے فالو کر رہے مولم کے مانا کیا ہے ٹیچ کرنے والا اور معلم کے معنی ہے جس کو ٹیچ کیا جا رہا ہو یعنی اسٹوڈنٹ تو ایسے لفظوں میں نا بہت آپ نے خیال کرنا ہے یعنی وہ لفظ جس کے شروع میں میم ہو پیش والا پیش والا میم ہو نا اس میں زبر زیر کی بڑی اہمیت ہے جو لفظ میم پیش سے شروع ہوتا ہو نا ربی میں میم کی پیش کے ساتھ اس میں زبر زیر کی بڑی اہمیت ہے ورنہ آپ لاہور پہنچ جائیں گے کیسے لاہور میں ہے تو آپ مجھے مولم کہیں گے آپ کیا عامر صاحب ہمارے مولم ہیں اور فیصل آباد آ کے آپ مجھے مولم بنا دیتے ہیں کہ ہمارے مولم عامر صاحب نے ہمیں پڑھایا ٹھیک ہے تو ہمارے پنجابی میں مولم کہتے ہیں مولم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر خصوصی خیال رکھنا ہے کہ میم پیش سے جب بھی کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو نا میم پیش کے ساتھ تو جس میں زیر ہوگی نا وہ اس کام کو کرنے والا ہوگا اور جس پہ زبر ہوگی نا اس پہ وہ کام کیا جا رہا ہوگا اوکے okay? مثلا ایک لفظ آپ کو اور دیتا ہوں میں ایک لفظ ہے جی ٹھیک ہے اسے زیر کے ساتھ بڑیں گے تو کیا بنے گا منتظر, منتظر. منتظر اس کے معنی کیا ہوں گے منتظر منتظر انتظار منتظر. کرنے والا اور اگر اس پہ زبر پڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا منتظر ٹھیک ہے نا اور آپ ماشاء اللہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں نا آپ کہتے ہیں جی میں آپ کا کب سے منتظر ہوں ٹھیک ہے آپ منتظر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اوکے جی تو یہ بھی اسم ہی ہے کام ہے نا اس کام کو کرنے والا اور جس پر وہ کام کیا جا رہا ہے اوکے جی سبحان اک اللہ کا اشد اللہ اللہ